الرحمن و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام شامل برادر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دب کتاب دعوی شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو اٹھہتر اور لیگ دو سو بیس ہے شریف کا شروع صبح درست کی تعداد پانچ ہے اور راج وتھیا کا درخت نمبر دو سو بیس اور آج وطیہ میں ہمارے سلسلہ بات اس شرح اصماء الحسنہ میں یا اللہ میں اس میں جو ہے آج جو ہے پانچواں اسم اعظم یا ملک یا ملک کے بارے میں ہے اس میں قرآن پاک میں جو ہے کن الفاظ میں آئے کون سے مشترکات ہیں اس کے معنی لغوی معنی کیا ہے ہاں جی اور معنی اس کے بارے میں جو مختصر تشریحات لکھا ہو اور اس قسم کے فیض برکات کے حوالے سے تھوڑا بہت ہم معلوم سے معلومات شیئر کریں گے تو یہ پانچواں عصم یاسمان حسین بس سے پہلا حوب ہے پھر اللہ ہے پھر رحم یا رحمان پھر یا رحیم ہوں اور یہ پانچواں یا ملک ہوں تو فرماتے ہیں یہ اسم جو ہے لغوی تاخیر کے لحاظ سے یہ عصمِ مبارک قرآن باغ میں سب سے پہلے یہ اسم مبارک قرآن باغ میں تو نمبر قرآن پا مجید میں اس مقدس اسم کے کئی مشتقات ذکر ہوئے ہیں اس میں املا امکاب سے بنائے ہوئے جو اسماء ہیں ان کو مشتقات بلتے ہیں ان سے جو بنا دوسرے اسماء تو ہیں قرآن مجید میں اس اسم مقدس کے کئی مشتقات ذکر ہوئے جو اسی سے ملتا جلتا الفاظ نمبر ایک جو ہے الملک ہے دوسرا والمالک ہے تیسرا والملیک ہے ملک و مالک الملک ہے پانچواں جو ہے والملکوت ہے اور چھٹا جو ہے ال ملک ہاں جی الملک ہے الملک ہاں جی الملک ہاں جی پہلا الملک اور دوسرا جو ہے یہ آخر الملک ہے پہلا الملک ہے ہاں جی؟ پہلا جو الملک چھٹا جو ہے الملک یہ کل جو ہے الملک و الملک و الملک و مالک الملکی و الملک و الملک ہاں والم جی تو یہ کل چھ مختلف آسما کے سرمیا ایسے مقدس قرآن پاک میں ہاں استعمال ہوئے الملک بھی ہاں جی اس کی مشکت جو استعمال ہوا ہے بھی و الملک بھی و الملک بھی و بھی اور الملک بھی الملک جو ہے جیسے قرآن یاد میں لاہ الملک و پہلا جو ہے الملک ہے قرآن میں لاہ الملک ولا لاہملک والا تمام بادشاہ تو اسی کے لیے تمام تاریخی اسی کے لیے سورہ تغاون سورہ نمبر چونسٹھ ہے عائد نمبر ایک ہے مل مالک مالک کے علاوہ جو ہے مالک ہی امیدیں شرح فاتح عائد نمبر چار ہے ایک کراط کے بنا پر مالکی یوم دین ہے دوسرے کرات کے بنا پر ملکی یوم دین ہے اس میں دو کرات ہیں ابھی مشہور قرات جو قرآن باغ میں ہے وہ تو وہی مالکی یوم دین ہے اس کو ملکی یوم بھی پڑھا ہے ایک کرات کی بنا پر نمبر تین جو ہے الملک ہے قرآن باغ میں ہے مقدِن ان اند ملیکن ان مقتد سر قمرات نمبر پچپن میں مقدِ سدقن ایک سچائی کے مقام پر فوائش ہے یا اللہ کے مومن بند ہے ایک مقتدر بادشاہ کے درگاہ میں ایک سچے مقام پر فوائش ہے تو اس میں جو ہے این د ملک ہے قرآن باغ میں این د ملک کے مقتدر ملک کے پاس چار جو ہے مالک الملک با اللہ مال <سؤال> کل ملک تو ت شاء ون شاء شاہۃ المنت شاء اس میں مال کل ملک صرح عالمر ادمبر چھبیس میں اور ملکوت کا لفظ جو سبحان سبحان النظیب ملکوۃ کل سورہ یاسین ادمبر تراسی آخر رقو میں اور الملک قرآن پاغ میں تئی تو یہ اسم و اسم کے جو ہے مختلف مشتقات چھ مختلف شرطوں میں اس کے مشتقات قرآن پاک میں آیا ہے ہاں جی جو کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک سے ذکر ہوا آئے کے حوالے بھی سب سے پہلے جو ہے الملک ہے ہاں جی پھر مالک ہے پھر ملک ہے پھر مالک الملک ہے پھر ملکوت ہے پھر الملک اب ملک ناس اس میں دوسرا دوسرا جو ہے ہاں جی ملک الناس سورہ الناس میں دوسری جگہ پر ایک تو جو ہے سورہ حشر کے عید نمبر میں ہے اس کے علاوہ جو ہے سر ناس قلع رب الناس میں عہد نمبر دو میں قلاح رب الناس ملک الناس ادھر بھی ہے اس کے علاوہ سورہ توحا عہد نمبر ایک سو چودہ میں بھی ہے فتح اللّہ الملک الحق ہاں اللہ تعالیٰ جو بادشاہ بر حق ہے وہ بہت بلند مرتبہ والا ہے تو اعلیٰ بہت بلند ہے اللہ جو کہ ملک الحق ہے اور ملک یوم یومدین سورہ فاتحہ دوسرے خراط کی بنا پر ملک یوم دین تویا کہ یہ لفظ ملک جو ہے جی قرآن پاک میں جو ملک چار صرطوں میں موجود ہے چار جگہوں پر ہاں چار جگہوں پر لفظ ملک موجود ہے سورہ حشرت نمبر تیس میں اور شرح ناس میں شرۂ توحا نمبر ایک سو چودہ میں ہے اس کے علاوہ شرح فاتحہ کی جو دوسری روشن ہے دوسری قرأت کی روشنی میں ملک ناس ملکی یوم الدین ہے مالکی یوم الدین بھی ملکی ہے ملکیومن دو قرات لیکن جو ہے ان اصما میں سے جو بطور اسما الحسنہ وارت ہوئے اسما الحسنہ کی کتابوں میں اور اسما الحسنہ کے روایات میں تو وہ جو ہے لیکن اسما الحسنہ میں ان مشتقات میں سے صرف الملک اور مالک الملک یہ دو وارد ہوئے ہیں اسمعال حسنیہ کے طور پر ہاں ایک تو الملک وارد ہوئے جیسے کہ چار جگہوں پر آئے ہیں دوسرا جو ہے مالک الملک مالک الملک ہاں جی اس کے ساتھ پڑھیں گے تو مالک الملک پڑھیں گے ورنہ مالک الملک ہے عربی عبارت کے نہایت تو یہ جو ہے اسمعال الحسنہ کے طور پر یہ اس میں ہاں جی میم لمکا سے جو ملک جو اس کے مشتقات ہیں کل چھ ہیں ان میں سے دو ایک ملک اور ایک مالک الملک مالک الملک ہاں جی یہ دو اسما الحسنہ میں شامل ہیں پھر الملکوں جو ہے لغت میں اب الملک کی جو تحقیقات ہیں الملک لغت میں الملک کے معنی لغت میں لکھا ہے بادشاہ جمع اس کی ملوک ہے اور الملک ملک کے معنی جو ہے ملکیت کے معنی میں جمع اس کے املاک ہے ملک ملکیت کے معنی میں جمع املاک مال جائیدہ اس طرح الملک و اللہ تعالی بادشاہ صاحب قوت و اقتدار اس معنی میں آیا الملک تھوڑا اللہ تعالیٰ جمرا لیا اس کا اسمان ہوتا ہے کیوں ہونے وجہ سے اور بادشاہ ہاں اور ایسی بادشاہ جو صاحب اوت و اقتدار اس معنیٰ میں ہے ذنا الملک اقول اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات جو بادشاہ ہے کل جہاں ہے صاب قوت اور سابق اقتدار بادشاہ ایسی بادشاہ نہیں جو جس کے پاس کوئی طاقت قوت نہیں صاحب اقتدار اور سابق قوت بادشاہ کو ملک سے تعبیر کی الم بادشاہ کے معنی میں جمع اس کا جو ہے مکن و ملا کن بھی آیا اس کا اور الملکوت بادشاہی عزت قدرت ان معنی میں استعمال ہوا الملکوت بادشاہی عزت قدرت کے معنی میں آیا المل الملکوۃ سماوی یعنی آسمان میں قدیوں کی جگہ من کے لغت میں الملکوت سماوی آسمان میں قدیوں کی جگہ یعنی فرشوں کی جگہ الملک کے معنی بھی جو ہے بادشاہ کیا ہے الملک کے معنی بادشاہ کیا ہے یہ سارے معنی کتاب المنجد جو عربی لغت ہے عربی ٹو اردو اس میں جو ہے یہ سارے معنی کیا ہوئے اس ملک کے اس کے علاوہ جو ہیں شعر اوراد فتھیہ ان سو صابری صاحب نے اوراد فتح کی شرح لکھا انہوں نے جو ہے یا ملکوں کے معنی لکھا اے بادشاہ معنی کیا یا ملک کا ایک بادشاہ اور محرادات راغب جو قرآن لغت ہیں یعنی قرآن لغت ہیں جس میں قرآن میں وارد الفاظ کے مشکل الفاظ کے جو معنی کے وہاں پر الملک یعنی بادشاہ جو پبلک پر حکمرانی کرتا ہے یعنی انسانوں پر حکمرانی کرتا ہے اور کہا یہ لفظ صرف انسانوں کے منتظم کے ساتھ خاص ہے یعنی انسانوں پر حکومت کرنے والے کے ساتھ خاص ہے لفظ ملک یہی وجہ ہے کہ ملک الناس تو کہا جاتا ہے نہیں لوگوں کا بادشاہ لوگوں کے کاموں کو نظم و نسع دینے والا انتظام کرنے والا لیکن ملک الاشیا کہنا صحیح نہیں عرب ادب کے لحاظ سے ملک الاشیا چیزوں کا ملک کہنا درست نہیں ہے مالک کہنا درست ہے ملک کہنا درست نہیں ہے اور آئت کار جو ہے مالک یوم الدین سورہ فاتحہ نمبر تین میں فرماتے ہیں اس میں جو ہے یعنی انصاف کے دین کا حاکم ملک یوم الدین یعنی انصاف کے دن کہاک روز جزا دینے کے دن کہ ہاکی یہ مانا یعنی ملک اضافت یوم کی طرف نہیں ہے ملک بلکہ یہ حصل میں ملک الملکی ہی یوم الدین ہے یعنی بادشاہت کا مالک فیصلہ اور انصاف کا مالک حاکم روز جزا میں جزا دینے کے دن میں اس کے اصل تعدیریں ہیں یعنی قیامت کے دن اسی کے بادشاہ ہوگی جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا لمن لی الملک لیوما تو اللہ خود جو لاہ لاحد سر مومن آج نمبر سولہ میں اللہ خود فرماتے ہیں آج کے دن جو ہے لمن لی الملک لیوما آج کے دن کس کی بادشاہ تھے خمت کے دن اللہ کی طرف سے ندائے گا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اللہ خود فرمائے گا لاہواحد القہار ہے نی آج کس کی بادشاہ تھے کوئی جواب دینے والا نہیں خدا کی حاجین خدا کی بادشاہ جو اکیلا اور غالب ہے واحد ہے اور کہار ہر چیز پر غلبہ ہوا ذات ہے تو ملک کا لفظ جو ہے مدین دو طرح پر استعمال ہوتے ملک ملک یہ تو عملاً کسی کا کسی کا متولی اور حکمران ہونے کو کہتے ہیں پریکٹیکلی جو ہے کسی کا متولی سرپرست اور حکمران ہونے کو کہتے ہیں ملک ایک استعمال یہ ہے دوسرا حکمرانی کی قوت اور قابلیت کے پائے جانے کو کہتے ہیں کسی میں حکمرانی کے بادشاہت کی قوت اور قابلیت کے پائے جانے کو کہتے ہیں خواہ بالفیل اس کا متوالی ہو یا نہ خواہ وہ ابھی پریکٹیکلی ہاں کسی جو ہے حکمرانی کا ذمہ داری اٹھایا ہوا ہو یا نہیں وہ نہیں اس کی ذمہ داری ابھی نہیں اٹھا ابھی وہ بادشاہ نہیں ابھی وہ حکمرانی نہیں کر رہے لیکن جو ہے حکمرانی کی قوت اور قابلیت کے پائے جانب کہتے اس میں یہ صلاحیت ہے بال ہے تو ایک ملک کا دو معنی ہاں جی یعنی دو طرح اس کا استعمال یہ لفظ ملک کا لفظ دو طرح پر استعمال ہوتا ہے ایک عملا کسی کا متولی اور حکمران ہونے کو کہتے ہیں پریکٹیکلی بالفیر دوم حکمرانی کی قوت اور قابلیت کے پائے جانب کہتے ہیں یعنی بال قوا اس میں یہ قدرت ہے خواہ بالفیل اس کا وہ جانے پہ عمل ان پر نکالے منا نکال رہا ہو بادشاہ ہو حاکم ہو متوالی ہو یا نہ ہو ہمارا چینا چاہیے پہلے معنیٰ کے لحاظ سے کہ جو ہے اللہ بالفیل حاکم ہے بادشاہ ہے ہمیں ان نل ال... عثم میں قرآن میں جو استعمال ہوا وہ یہ ان نلملو اذا دخل دہل ہو قریطَََ اور صدوحا سرین ملائے نمبر چونتیس ہے ہم بادشاہ جب کسی بادشاہ جو ہے کوئی گروش ہے کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اس طرح اپنے حکمرانی کا مظاہرہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے تو یہاں پر جو ہے بادشاہ جب بلفیل بادشاہ ہے ہاں جی ملک وہی ملک کی جمع ہے تو بلفیل جو جو بادشاہ لوگ ہیں کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں حملہ کرتے ہوئے تو اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں دوسرے معنی کے لہس الما اذا جا لفح وجالکم ملوکہ بنی ساحل کے بارے میں آیا سر معاہدہ ہیں واحد نمبر بیس میں کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء قرار دیے اور تمہیں بادشاہ بنائے تو اس آیت میں نبوت کو خاص اور ملوکیت کو عام قرار دیا ہے یعنی اور یہ ظاہر ہے کہ بنی سارے کے سارے بادشاہ نہیں تھے کیونکہ یہ تو حکمت علاقے کے ہی منافی ہے کہ سارے کے سارے بادشاہ بن جائیں پھر عوام کون بنے گا پھر بادشاہ کس پر کرے گا جیسا کہ کہا گیا بعد میں کہ روزہ کی یہ مغل ہے ہاں روسا کی کثرت میں خیر نہیں ہوتی وہ آپس میں لڑتے رہیں گے یہاں عائد میں جال کو ملکات کے معنیٰ یہ ہیں کہ تمہیں ملک کا انتظام سنبھالنے کے قابل بنایا بنے سال سے مخاطب ہے تمہیں کے ملک کے حکمرانی کا سنبھالنے کے قابل بنایا تو یہاں ملک کا لفظ سیاست کے قابلیت اور قوت پیدا کر دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے تو قرآن کے دوادہ جو ہے دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو بعد نے کہا کہ ملک پر اس ملک جو ہے ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سیاست کا مالک ہو ہاں جی خواہ وہ اپنے نفس کی سیاست کرے اس طرح کے نفس کو خواہشات سے روک روکے رہنے پر اسے قدرت ہو یا دوسروں کی سیاست کرے اور عام ہاں جی اس سے کہ یہ جی بالحیل لوگوں کا بادشاہ ہو یا نہ ہو قرآن پاک میں ہے حقت آت نل ابراہیم الکتاب و الحکمت و نظیمہ جو نسا جو حج نمبر ہے ہم نے خاندان ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بخشی تھی لیکن حقیقی بادشاہ چونکہ اللہ ہی کے لیے ہیں اس لیے فرمایا لاہ الملک ولاحم حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی کے لیے لاہ الملک ولاحم صرۃ تغب نائد نمبر ایک میں اسی کے لیے سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف نامتناہی ہے ہاں جی تو یہ جو ان الحاظ کی تھوڑی توضیح ہو گئی اور باقی جو مال کے ملک سے آگے توجہ انشاءاللہ۔ آنے والے دس میں ہم لوگوں کو دے